قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اسلام شیخویب اس کی آواز میں اور اللہ کہتے ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان جس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات اسلام کا نظریہ یہ ہے نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ قریبا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيلا بإذن الله وأبرئ الأكمه بالأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم نکلا صدف اللہ آج کے درس کا آغاز سورا علمران کی آیت منبر انچاس سے کیا جا ہے جیسا کہ آپ پچھلے درس میں سن چکے کہ ان آیات میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اسی ضمن میں فرمایا بَنی اسرائیل اور عیسیٰ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اس حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ اسلام ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے بلکہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کی خاطر تشریف لائے تھے اور اس حقیقت کو صرف قرآن کریم نے ہی واضح نہیں کیا بلکہ خود انجیل میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ اسلام صرف بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی واپسی کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ اللاط اسلام کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں یا انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاط اسلام کا ذکر آتا ہے تو اس میں بھی اس دعوے کو تسلیم کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاط صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے تھے تو ہمارے عیسائی بھائیوں کا عیسیٰ علیہ الصلاط اسلام کو ساری انسانیت کے لیے نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنا یہ خود انجیل کے خلاف ہے ہاں البتہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور قرآن کریم نے بھی کئی جگہ اس بات کو واضح کیا کہ آپ سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے مماث کا الا رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا مما ارس اللہ کا اللہ کا فتل بشیرم اور ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا خود آکا نے فرمایا کہ مجھے ہر کالے اور گورے کی طرف بھیجا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ اسلام جب بنی اسرائیل کے پاس آئے تو فرما میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے لیکن آیت موجے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں موجے ہی کا معنی ہے موجا ایسے واقع کو کہا جاتا ہے جو عام سلسلے اسباب سے الگ ہو جو تبھی ہی اسباب ہیں ان سے بالکل جو الگ واقعہ پیش آئے اسے معجزہ کہا جاتا ہے جیسے سیدنا ابراہیم علی اللہۃسلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا یہ آپ کا موجزہ ہے عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ آگ جلانے کا کام دیتی ہے ٹھنڈک کا کام نہیں دیتی لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا نارم و سلامن اللہ ابراہیم ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے اسی طریقے سے حید سلمان علی اللہۃسلام کو ہوا میں اڑنے والا تخت عطا کیا گیا بغیر کسی مشین کے تو یہ بھی ان کا ایک موجزہ تھا بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ پتھروں سے اللہ نے موجزانہ طور پر چشمے جاری کر دیے چلتے ہوئے دریا کے پانی کو اللہ نے روک دیا یہ موجے ہیں عام اسباب سے ہٹ کر جو واقعہ پیش آئے موجزہ اللہ کا فیل ہوتا ہے نبی درمیان میں محض واسطہ ہوتا ہے یہ نبی کا اپنا فیل نہیں ہوتا اگر نبی کے ہاتھوں چلتا ہوا دریا رک جائے تو یہ نبی کی قدرت نہیں اللہ کی قدرت ہے اگر نبی کی لاٹھی پڑنے سے پتھر سے پانی جاری ہو جائے تو یہ نبی کا کام نہیں اللہ کا کام ہے اور نبی کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑنے لگے تو یہ نبی کا عمل نہیں اللہ کا عمل ہے نبی درمیان میں محض واسطہ ہوتا ہے مگر نہ موجزہ براہ اللہ پاک کا اپنا عمل ہوتا ہے انسان کے لیے تو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ فلاں کام انسان کے لیے ممکن ہے اور فلاں ممکن نہیں لیکن اللہ پاک کے ہاں یہ کوئی تقسیم نہیں وہاں ناممکن کا لفظ نہیں ہے وہاں جو کچھ ہے وہ ممکن ہی ممکن ہے اللہ پاک کی قدرت میں ہے جو چاہے وہ کر دے وہ چاہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر دے وہ چاہے تو رات کو دن بنا دے دن کو رات بنا دے بلکہ بناتا رہتا ہے کبھی رات کا ایک ٹکڑا کاٹتا ہے دن میں لگا دیتا ہے اور کبھی دن کا ایک ٹکڑا کاٹتا ہے تو رات میں لگا دیتا ہے طول جل لا پھر نہارجول نہارا پھر وہ مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے وطو خلیج الحیہ من المت متخرج المیتا من الحج تو اللہ پاک یہاں کوئی چیز ناممکن نہ نہیں وہاں تو سب کچھ انکان میں ہے البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر واقعے کو موجہ یا کرامت قرار دینے کی کوشش کرنا یہ بھی صحیح نہیں یعنی ہر بات کو ہم ما فوق عادت کے اعتبار سے دیکھیں یہ بھی صحیح نہیں بہت سی چیزیں طبی اسباب کے تحت ہوتی ہیں معوزے کا انکار کر دینا جیسے ہمارے سر سید صاحب نے کیا یہ بھی غلط اور ہر چھوٹے بڑے واقعے کو معاوضہ یا کرامت قرار دینے کی کوشش کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی جان لیں کہ خلاف عادت کسی کے ہاتھوں کسی عمل کا پیش آ جانا یہ اس کے کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ کامل ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے حکموں کے تابع ہو ٹھیک ہے انبیاء نے موجزہ دکھائے اپنی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے اور بہت سے اولیاء کرام کے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں خلاف عادت جو چیز نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو اس کو موجزہ کہتے ہیں جو اللہ کے کسی ولی کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں تو انبیاء کے علاوہ اولیاء کرام علی علیم السلام سے بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو کہ خلاف عادت ہوں خلاف سبب ہوں جس کو ہم کرامت کہتے ہیں لیکن یہ کرامتیں حقیقت میں کسی کے با کمال ہونے کی ایسی علامت نہیں ہے جیسی علامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے یہ جو خلاف عادت بعض اوقات واقعات پیش آتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے میں نہ انبیاء کے موجرے سے انکار کر رہا ہوں نہ اولیا کی کرامتوں سے انکار کر رہا ہوں لیکن یاد رکھیں کہ اس قسم کے واقعات ساحر بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں شوب دباز بھی دکھاتے ہیں مسلمان ہی نہیں کافر بھی دکھاتے ہیں ایسی ایسی باتیں دکھاتے ہیں جو کہ عام انسانوں کی قدرت میں نہیں ہوتی ہم نے اخبار میں دیکھا ہندو جوگی ہے اور اس نے اپنے آپ کو تین دن تک قبر میں دفن کیے رکھا اور تین دن بعد زندہ سلامت واپس نکل آیا ہندو جوگی ہے اور اس نے اپنا سر چوبیس گھنٹے کے لیے زمین میں دبایا رکھا خود الٹا کھڑا ہے اور پھر زندہ رہا کچھ بھی نہ ہوا تو اس طرح کے واقعات کا کسی کے ہاتھوں ظاہر ہو جانا یہ اس کے کمال کی دلیل نہیں ہے اسی لیے کہا گیا کہ پانی پر چلنا یہ بڑی بات نہیں مچھلیاں بھی چلتی ہیں اور فضا میں اڑنا یہ بڑی بات نہیں پرندے بھی اڑتے ہیں اصل چیز تو اس زمین پر اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرنا ہے یہ ہے مشکل کام ہوا میں اڑنا یہ مشکل نہیں ہے پانی پر چلنا یہ مشکل نہیں ہے اصل مشکل اس زمین پر رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سوسائٹی اور معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتبار غلامی کرنا یہ ہے مشکل کام وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ غالباً حضرت جنید بغدادی رحم اللہ یا کوئی دوسرے بزرگ کوئی ان کی شہرت سن کر آیا جس نے سن رکھا تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور ساتھ یہ بھی سن رکھا تھا کہ ولی وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں سے کرامتے ظاہر ہوتی ہیں وہ ان کی خدمت میں آیا اور کئی دن تک رہا اور پھر مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگا پوچھا آئے کیوں تھے جا کیوں رہے ہو اس نے کہا تھا یہ سن کر کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور جا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں سے تو کرامتے ظاہر ہوتی ہیں میں نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اتنے عرصے میں میرا کوئی عمل دن اور رات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی دیکھا ہے تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے اس لیے علماء کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ الستقامت کراما استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے اللہ نہ کرے میں وقتی طور پر تو ایسا آپ کو عمل دکھا دوں کہ جس سے آپ حیرت زدہ رہ جائیں کہ اس میں تو خلاف عادت اور خلاف اسباب ایک عمل دکھا دیا یہ ایک وقتی چیز ہے یہ آسان ہے لیکن میں پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاروں یہ مشکل ہے تو الفقامت ہوں فوق الکراما استقامت دین پر جمے رہنا نبی کے طریقے کے مطابق چلنے, چلتے رہنا اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا یہ استقامت بڑی چیز ہے کس سے کرامت سے <تصفح> میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جب اولیاء کا ذکر کرتے ہیں تو بس سارا زور دیتے ہیں ان کی کرامتوں پر سارا زور ان کی کرامتوں پر دیتے ہیں یہ کرامت ظاہر ہوئی یہ کرامت ظاہر ہوئی اصل چیز جو ہمارے لیے قابل اتباع ہونی چاہیے وہ تو ان کی عملی زندگی ہے وہ بچوں کے ساتھ کیسے تھے وہ بیوی کے ساتھ کیسے تھے وہ عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے وہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے وہ تجارت کیسے کرتے تھے اور ان کے معاملات کیسے ہوتے تھے ان کے اخلاق کیسے ہوتے تھے یہ چیز ہے جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے حیرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی قدر حض مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہوں نے مختلف اولیاء کے حالات جمع کیے تو فرماتے ہیں کہ جب میں اولیاء کے حالات جمع کر رہا تھا ان کے جاننے والوں ان کے ماننے والوں سے سن سنا کر تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اللہ کے بندے وہ تھے کہ جن کی ساری زندگی فطرت سے لڑتے ہوئے گزری ہے جن کی ساری زندگی فطرت سے لڑتے ہوئے گزری ہے کیا مطلب اس کا مقصد یہ کہ میں نے کسی سے پوچھا وہ کیسے تھے تو اس نے بتایا کہ وہ تو پورا پورا ہفتہ روٹی نہیں کھاتے تھے चा? دوسرے سے پوچھا وہ کیسے تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو سال سال بھر غسل نہیں کرتے تھے تیسرے سے پوچھا تم نے ان کی کیا چیز دیکھی تو اس نے کہا وہ کبھی سوتے ہی نہیں تھے چوتھے سے پوچھا اس نے کہا انہوں نے تو بغیر شادی کی یہ زندگی گزار دی یعنی ایسے چیزیں جو فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہیں جس سے میں یہ سمجھا کے گویا کہ ان کی نظر میں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی فطرت کے خلاف گزارتا ہے ایسا نہیں ہے یہ دین دین فطرت ہے میرے آقا کے کچھ صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جو فطرت کے خلاف ہو چنانچہ ایک نے کہا کہ میں تو اب پہاڑوں میں جا بسوں گا اور مسلسل روزے رکھوں گا کبھی اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا دوسرے نے کہا میں بچوں سے دور رہوں گا اور تیسروں نے کہا میں کبھی نہیں سوؤں گا جاگتا ہی رہوں گا میرا آکا کو پتہ چل گیا یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ ارادے ہو رہے ہیں ان کے اور مقصد کیا ہے آخرت کی تیاری اور اللہ کی رضا ڈبلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرما لیا اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا لوگوں دیکھو میں راتوں کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں افطار بھی کرتا ہوں میں شادی کرتا ہوں بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں یہ میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارو اسلام دین فطرت ہے یہ فطرت کے تقاضوں کو ختم کرنے کے لیے دبانے کے لیے نہیں آیا ان کو صحیح رخ دینے کے لیے آیا ہے شہبت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا شہبت کو صحیح رخ دینے کے لیے آیا ہے غصے کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. غصے کو صحیح رخ دینے کے لیے آیا ہے شجاعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا شجاعت کو صحیح رخ دینے کے لیے آیا ہے بات طویل ہو گئی دوسری دیر چلی گئی اصل میں معجزے کا ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام رام علیہ, علیہ السلام کو مختلف موجزات عطا کرتے ہیں ان کی نبوت کی صداقت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے لیکن یہاں یہ بھی سن لیں اکثر ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں سے موضا دکھانے کا مطالبہ کیا ان میں سے اکثر کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی اکثر ایسا ہوا جنہوں نے کہا کہ معوضا دکھائیں حضور علی سلاط اسلام نے جو شک قمر کا معوضہ دکھایا تھا یہ بھی تو مشرقین کے مطالبے پر دکھایا تھا لیکن جنہوں نے یہ معضا دیکھا ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی مگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے نہ کسی معاوضے کا مطالبہ کیا نہ معاوضہ دیکھا ہاں آپ کی سیرت کو دیکھا آپ کے کردار کو دیکھا آپ کے اخلاق کو دیکھا نبوت ملنے سے پہلے سے دوستی چلی آ رہی تھی حضرت ابو بکر کے دل نے گواہی دی جو شخص انسانوں پر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے بارے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اے تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ تو سر قلم کرنے کے لیے نکلے تھے اپنی بہن کی استقامت کو دیکھا کہ اس کے جسم سے خون بہرا ہے پٹائی لگا چکا ہوں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہے کہ عمر جو چاہتے ہو کر لو اب تو ایمان نہیں چھوڑ سکتی بہن کی استقامت کو دیکھا قرآن کریم کی تن آیات سنی ایمان قبول کر لیا کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا کوئی معاوضہ نہیں دیکھا ہے تو عثمان کو دیکھے حید ابوکر صدیق نے دعوت دی ایمان قبول کر لیا حضرت علی کو دیکھیں وہ تو بچپن ہی میں ایمان قبول کر چکے تھے حضور کی کفالت میں تھے حضور کی تربیت میں تھے حضور کی پرورش میں تھے اور حضور نبوت کا دعویٰ کیا ایمان قبول کر لیا حیض خدیجہ کو دیکھیں کیا معجزہ دیکھا بس ہوتا تو ایسا ہے کہ سارے لوگ کسی انسان کے کمالات کو تسلیم کر لیتے ہیں بیوی بی تسلیم نہیں کرتی بیوی تسلیم نہیں کرتی وہ آپ نے مشہور سن ہی ہوگا جو ایک اللہ والے جن کی ولایت کا لوگوں میں بڑا چرچا تھا بڑی شہرت تھی لیکن بیوی مان کر نہیں دیتی تھی ایک جن کہنے لگی تو بڑا اللہ والا بنتا ہے میں نے سنا اللہ والے تو فضا میں بھی اڑ لیتے ہیں میں نے تیرے اندر تو کبھی ایسا کوئی کمال نہیں دیکھا کہا اچھا چلے اس سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ بھی کر دیکھتے ہیں مشہور ہے ایسا اللہ علم سواب ہوا یا نہیں ہوا چنانچے وہ اڑے اور گھر سے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے گزرے اور بعد میں جب سینا تانے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو بیوی بی نے کہا میں تو کہتی تھی آج تو میں نے دیکھ لیا کہ اللہ والے فضاؤں میں اڑتے ہیں ان کو فورن موقع ملا انہوں نے کہا وہ میں ہی تھا اس نے کہا اسی لیے تو ٹیڑے ٹیڑے اوڑ رہے تھے تو بیوی مان کر نہیں دیتی سب مان لیتے ہیں لیکن قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ سب سے پہلے ایمان لایا ہے آپ کی بیوی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے جبرائیل امین کو دیکھا تھا اصلی شکل میں دیکھا اور وہی نازل ہوئی وہی کا سقل وہی کا بوجھ اپنے ایک بوجھ ہے گھبرائے ہوئے تھے گھبرائے ہوئے پریشان لیکن حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا میرے سرتاج اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو یتیموں کی خبر گیری کرنے والے ہیں بیواؤں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں آپ عدل و انصاف کرنے والے ہیں آپ سچائی کی تعلیم دینے والے ہیں سچوں کا ساتھ دینے والے ہیں یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے جس کی گواہی حضرت خدیجہ دے رہی ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا ایسا ہو نہیں سکتا ایسے نیک بندے کو اللہ ضائع کر دے اور پھر ایسی کے بغیر کوئی معاوضہ دیکھے بغیر حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کر لیا تو عرض یہ کہہ رہا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے معاوضے کا مطالبہ کیا ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی اور جن نے ایمان قبول کیا انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیکھا کسی نے نبوت کی سیرت کو دیکھا کسی نے نبی کے اخلاق کو دیکھا کسی نے نبی کے معاملات کو دیکھا اور ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا ایمان قبول کر رہے ہیں تبدیلہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے عالم ہیں سب سے بڑے عالم اپنے وقت کے فرماتے ہیں فلم مستبند وجہ وجہ کذاب جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے ایمان قبول کر لیا اور یہ بھی بتا دوں ایسا بھی ہوا کہ جن لوگوں نے مخصوص قسم کے معاوضے کا مطالبہ کیا اور ان کو وہ معاوضہ دکھا دیا گیا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو تباہ کر دیا گیا ان کو پھر زندہ نہیں چھوڑا گیا کیونکہ ان کے حق میں اتمام حجت ہو گیا جو وہ چاہتے تھے یہ دکھاؤ اللہ کے نبی نے دکھا دیا پھر بھی امام نہیں لائے ایسوں کو تباہ کر دیا گیا تو ہر نبی کو اللہ پاک نے مختلف موجات عطا فرمائے سیدنا ابراہیم علیہ السلط اسلام کے لیے جیسے میں نے ارض کیا آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا حیرت داود علیہ السلام کے لیے اللہ کہتا ہے کہ لوہے کو نرم کر دیا گیا ملکد آتینا داو دمنہ فبلا کئی موجے عطا کیے ہیں تو داود علی اسلام کو اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ بھی تسبی بیان کرتے پرندے بھی تسبی بیان کرتے یا جبالی مہو و تیر ودیب اور اللہ کہتے ہم نے آپ کے لوہے کو نرم کر دیا ہے تو سلمان علی السلام کو کئی موجود عطا کیے گئے سب سے بڑا معاذہ جس کا ذکر ملتا ہے خود قرآن میں بلی سلیمانیحا اللہ کہتے ہیں ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا ہوا وہ ایک مہینے کی مسافت شام کے وقت اور ایک مہینے کی مسافت صبح کے وقت اپنے تخت پر بیٹھ کر طے فرما لیتے تھے جنات کو ان کے تابع کر دیا جنات کو الجن من الجن بھی ازنی ربی رب کے حکم سے جنات ان کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے سمندر سے سی مونگے موتی اور دوسری چیزیں وہ نکالتے اور محلات تعمیر کرتے حضرت موسلا اسلام کو اللہ نے اصا کا معذہ عطا کیا لاٹھی گراتے تھے سام بن جاتی جدہ کا موضا عطا کیا ہاتھ بغل سے نکالتے چمکتا ہوا نکلتا قصص میں ہے اور اگے فرمایا کہ اسلو کی حضرت عیسا علیم کو بھی متعدد مجزاد عطا کیے گئے جیسے کہ ابھی آپ سنیں گے جن کا یہاں سورہ عالیہ عمران کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے ذکر کیا علماء کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس فن اور اس شعبہ میں موجا عطا کیا گیا جس کا اس وقت لوگوں میں بڑا چرچا تھا جسے لوگ بڑی حیرت اور تعجب کی نظروں سے دیکھتے تھے مثال کے طور پر حید داود علیہ السلام کی قوم کو اپنی صنعت و حرفت کے کمال پر بڑا ناز تھا اللہ نے داود علیہ السلام کو ایسے ہی معوضا عطا کیا کہ جس موضے کے اعتبار سے صنعت و حرفت میں حید داؤد علیہ السلام نے وہ کمال کر دکھایا کہ قوم اس کا تصور نہیں کر سکتی تھی حید السلمان علی اللہۃسلام کے زمانے میں لوگ جنات سے بڑے مرعوب تھے اللہ نے انہیں ایسا معذہ دکھایا جنات ان کے سامنے گرد ہو کر رہ گئے وہ کام کیے کہ جنات بھی نہیں کر سکتے تھے ایسے موسل اسلام اسلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا مصر کی قوم اپنے جادوگروں پر ایسے ناز کرتی تھی جیسے یورپ والے اپنے سائنسدانوں پر ناز کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہم تو اپنے سائنسدانوں کو ذلیل کرتے ہیں وہ اپنے سائنس دانوں پر ناز کرتے ہیں تو ایسے ہی مصری قوم اپنی جادوگروں پر ناز کرتی تھی اللہ نے موسا علیہ السلط اسلام کو ایسا موج عطا کیا کہ جادوگر دیکھتے ہی سجدے میں جھک گئے فلک یا سہارت سجاخ تک گر پڑے کالو عام ہارون مموسا یعنی کہ ہم ایمان لے آئے موسا اور ہارون کے رب پر حیطی عیسائی علیہ السلام کے زمانے میں حکیموں طبیبوں اور ڈاکٹروں کا بڑا شوہرہ تھا یونانی دعائیں آج بھی بڑی مشہور ہیں اسی نسبت سے اللہ نے حضی علیہ السلاۃ اسلام کو طب اور حکمت میں ایسے موجزات عطا کیے کہ حکیم اور طبیب دیکھتے رہ گئے دنگ رہ گئے ارے عیسہ کیا کر رہے کوڑی کا علاج تو ہم نہیں کر سکتے کیسا کر دیتے ہیں مادرزاد اندے کو بنا ہم نہیں عطا کر سکتے عیسی علیہ اسلام اس کا علاج کر دیتے ہیں اور بڑی بات یہ کہ مردوں کو تو ہم نہیں زندہ کر, دیتے, کر سکتے اور عیسیٰ علیہ اسلام اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کر رہے ہیں تو ایسے مجھے عطا کیے کہ جس فن اور شعبے میں انہیں کمال کا دعویٰ تھا اور جس میں کمال کو وہ تعجب اور حیرت کی نظروں سے دیکھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم جس ماحول اور جس معاشرے میں نازل ہوئے وہاں کے باشندوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا آپ جانتے ہیں عربی کا معنی ہی فصاحت و بلاغت ہے عرب اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور ہمیں اور ساری دنیا کو عجب یعنی گونگے وہ کہتے ہیں مافی زمین کی صلاحیت تو صرف ہمارے پاس ہے باقی ساری دنیا گونگی ہے یہ معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتی جیسے ہم کر سکتے ہیں اور واقعی عربی زبان کو جو اللہ پاک نے مست عطا فرمائی ہے تو حقیقت بھی کچھ ایسے ہی ہے بعض اوقات وہ ایک ایک مضمون کو سو سو طریقے سے بیان کرتے ہیں ایک چیز مٹی ہے عربی زبان میں تقریباً پانچ سو نام مٹی کے لیے تلوار ایک ہزار کے قریب نام ہے تلوار کے شیر آپ پوچھیں شیر کے لیے کوئی اور لفظ بھی ہے اردو میں لیکن عربی زبان میں شیر کے لیے چھ سو الفاظ ہیں ایک شیر کے لیے چھ سو الفاظ ہے تو مانا موسا روحانی بازی رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ العدیز انتقال فرما چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہیں ایک قصیدہ لکھا اپنے استاد کی تعریف میں اور اپنے استاد کو کہا کہ میرا استاد شیر ہے اور وہ جو چھ سو نام شیر کے لیے آتے ہیں وہ سب کے سب اس قصیدے میں جمع کر دی ہے تو ایسی وسیع زبان وہ والی زبان اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے اور ساری دنیا کو عجب اس قبیلے کی پورے عرب میں شہرت ہو جاتی تھی جس قبیلے میں کوئی بڑا شاعر اور ادیب پیدا ہو جاتا تھا اور اسی طریقے سے جب کوئی نامور شاعر کسی غریب کے گھر میں آ جاتا تھا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی تھی ایک صاحب کے بارے میں لکھتا ہے کہ کئی بیٹیاں تھیں رشتہ نہیں آتا تھا ایک بڑے ارب شاعر کی انہوں نے دعوت کی وہ ان کے ہاں دعوت کھا کر کیا گئے کہ ان کے لیے بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آنے لگے تو ایسا عزت کی نظر سے دیکھتے تھے تو اور جیسے آج اللہ معاف فرمائے ہمارے صحافی بھائی آگ بھی لگا سکتے ہیں پانی بھی ڈال سکتے ہیں اگر کہ اکثر آگ ہی لگاتے ہیں پانی کم ہی ڈالتے ہیں بگاڑ بھی پیدا کر سکتے ہیں اور اسلاح بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ معاف فرمائے اصلاح کرنے والے کم ہیں بگاڑ والے زیادہ ہیں لفافوں پر اور خفیہ امداد پر پلنے والے زیادہ اور ضمیر کے مطابق حق بات کہنے والے بہت کم تو یہی حال عرب کے شعرا کا تھا وہ جس خیال کو چاہتے پھیلا دیتے جسے چاہتے آسمان پر چڑھا دیتے اور جسے چاہے چاہتے زمین پر گرا دیتے وہ جو کسی نے کہا ہے اردو کا شعر ہے پاپوش میں لگائی پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی سورج کی کرن جوتے میں لگا دی پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی جو بات کی خدا کی قسم لا جواب کی تو یہ کرنے والے جس کو چاہتے چڑھا دیتے جس کو چاہتے گرا دیتے مبالغ امیزی قصہ آرائی اور جھوٹی بھاتے یہ تو شاعری کا حصہ ہے اسی لیے تو اللہ نے بھی کہا